أعوذ باللہ من من, حمزه ولقد آتینا من بعده بالرسل ابن مریم بروح اللہ موسل ففريقاً ففريقاً ففريقاً ففريقاً ففريقاً کتابہ یقیناً ہم نے موسا صلاح و السلام کو کتاب دیم بسل اور اس کے بعد ہم نے مسلسل کئی رسول بھیجے وہ آتینا عیسدنا مریب البینات اور ہم نے عیسا بن مریم کو وہ جزاک دیے واضح دلائل دیے وہ ایدنا بیروح القدس اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے ان کی تعید کی, ان کی انہیں قوت دی افحق اللہ جا اکم رسول ہوا سکم کیا پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لایا جسے تمہاری جانیں نہیں چاہتی تھی اس تم تو تم نے تقبر کیا فقری قن تو ایک گروہ کو تم نے بھجلا دیا و فری اور ایک گروہ کو ایک فریق کو تم قتل کر دیتے رہے بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ ٹھانا ہوا تھا اعلیٰ کے و اشانات کا تذکرہ چل رہا تھا تو اس میں اللہ سبحانہ کھانا ہوا تھا نے چند ایک اور نعمتیں بھی بنی اسرائیل کی وہ گنوائی ہیں اور ان کی ناپرمانیاں بھی واضح کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسا علیہ السلام کو اصراف کا انہیں کتاب دی تو انہیں دی گئی اور اس کے بعد پھر مسلسل رسول بھیجے کب تین قیدر قید پی مسلسل لگاتار ہم نے عیسا علیہ السلام طاقت مسلسل رسول بھیجے اور عیسیٰ بن مریم کو بھی واضح درائل دیے روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے انہیں قوت دی ان کی تائید اور نصرت فرمائی یہ سارے احسانات ہیں اللہ عب العالمین کے بنی اسرائیل پر لیکن بنی اسرائیل کا معاملہ کیا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کے آتا جن کو وہ پسند نہیں کرتے تھے بنی اسرائیل کی مرضی کے خلاف اگر اللہ تعالی کا کوئی حکم دیتا تو پھر یہ تقبر کرتے اس کو نہ مانتے کہ ہمارا دین جی نہیں مانتا اس کو اس تقور تم تم تصور کرتے یعنی وہ چاہتے تھے کہ دین بھی ہماری مرضی کا ہمارا من چاہیے ہو من پسند نہیں تو مانتے نہیں اور فریق ان تم رسولوں میں سے کچھ رسول ایسے ہیں جن کو تم نے جچلایا وہ فریق ان اور ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے یعنی بنی اسرائیل نے اپنے میں مبروس ہونے والے رسولوں کو جٹلایا بھی ہے اور کچھ رسولوں کو انہوں نے قتل بھی کیا تو یہ بھی اس بات پہ دلیل ہے کہ انبیاء و رسول پتل ہوئے ہیں بنی اسرائیل میں سے بکالو کلو بنا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں یعنی جو شریعت جو احکام انبیاء اور اس لے کے آتے ہیں یہ ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتے سکتے قلو بنا ہمارے دل مغلوط ہیں پردے کرتا لکھتے ہوئے ہیں بل بلکہ لانا ہو بو حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کی ناشکری نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر لعنت کی لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دوری کہ یہ لوگ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو گئے تو تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے اللہ سبحانہ کھانا ہوا تعالیٰ نے ان کے دلوں پر گہر لگا دی ان پر لعنت کی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے دور ہو گئے تو یہ اب ایمان نہیں لاتے اللہ کلیم چند ایک لوگ ہیں جو ایمان لاتے والا جا کتابی اور جب ان کے پاس آ گئی کتاب اللہ کی طرف سے مصدق الما مق جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس یعنی قرآن مجید قرقان حمید جب ان کے پاس آیا اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک کتاب ہے اور یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے یہود کے پاس تو رات پہلے سے موجود ہے تو یہ قرآن مجید اس تورات کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی منظر من اللہ ہے اللہ العالمین کی طرف سے ناد شدہ کتاب ہے آپ سچ ہے موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب عطا کی لا جا کتاب المن بن بلّہ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی مصد معاہم جو کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے آرو اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح طلق کرتے تھے یہ یہودی جیسے پہلے بھی میں نے واضح کیا کہ انہوں نے سوراخ میں پڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کو معلوم کی ان کو یہ پتا تھا کہ نبی مکہ میں پیدا ہوگا وہاں اپنی غالت کا آغاز کرے گا ابتدا وہاں سے ہوگی پھر بالآخر وہ ہجرت کر کے مدینے میں پہنچیں گے یشرت میں اور یشرت میں آنے کے بعد ان کی جو ضرورت ہے وہ قوت پکڑ جائے گی تو یہ لوگ اسی آخر زبان نبی کے انتظار میں یشرت اور اس کے ارد گرد آ کے مقیم ہو گئے تھے یہودی وہ اس کے یہود کے مدینہ نگویہ کے ارد گرد دائیں بائیں آباد تھے اس انتظار میں تھے کہ نبی آخر اس زبان ہجرت کر کے یہاں پہ آنا ہے اور پھر ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جب یہ نبی آخر و جمع آ جائے گا تو پھر تم اس پر ایمان لے آنا اس پر ایمان لاؤ گے تو تم پوری دنیا پہ غالب آ یہود کو بنی مسراہر کو لوگوں نے محکوم بنا کے مغروب کر رکھا ہوا تھا پہلے پھر اونیوں نے بڑا و ستم ان پر ڈھایا بڑے اچھے تک ان کی غلامی کے اندر رہے پھر موسا علیہ السلام و کے آنے کے بعد نجات ملی اور پھر صحرائے سینا میں ان کے لیے کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے سائے کا انتظام کیا وہ سارے معاملات ہوتے رہے ان کو کہا گیا اگر مقدسہ میں داخل ہو جاؤ تو یہ کہنے لگے کہ ہم نہیں جاتے انہیں کہا گیا تب فائدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو یہ ہوئے گئے پھر موسا علیہ سلاب و نے کہا کہ جہاد کرو تو کہتے ہیں کہ اتنے جابر لوگوں کے خلاف ہم کیسے جہاد کریں ہم نہیں جائیں گے کل ہم انتاوار ہوا تو وہ تیرا دام دونوں جاؤ جا کے لڑو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب خطا ہو گئی تو پھر آ گئے اس طرح کے یہ لوگ کام کرتے رہے اور آج ہاں ان سے یہ واٹا تھا کہ آخری نبی جب آئے گا وہ مکہ سے یشرت ہجرت کرے گا تو وہاں پہ اس کی دعوت وہ قوت پکڑے گی پھر آخر وہ آہستہ آہستہ بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا پر غالب جائے گا یہ اسی پتھر کی آرزو لے کر یشرت اور اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی نے آخر ہجرت کا پیج نہیں پہ آنا ہے تو اسلام کی شان و شوقت کا دور یہاں سے شروع ہوگا تو اس کو ہم دیکھتے ہی اس کے آتے ہی ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے ساتھ مل کے پھر جو بت پرست لوگ ہیں مشرق ان کے خلاف ہیں گے وہ کانو من قبل یس تفتی ارلین کافال اور اس سے قبر وہ کافروں پر فتح طلب کرتے تھے اچھا یس رخ یہ مدینے کا پرانا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر طیبہ رکھا ہے تعبا یا طیبہ بلکہ مسلم احمد کی ایک روایت ہے فرماتے ہیں کہ جو آج کے بعد مدینے کو یسرف کہتا ہے وہ اللہ تعالی سے استفار کرے منسم المدینت یسرف السطر اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اس طیبہ کا نام مدینہ نبی یا مدینت الرسول پر گیا کہ نبی کا شہر اس شہر کا نام طیبہ ہے یا تابا علیف کے ساتھ یا یا کے ساتھ دونوں کا ہے یہ نبی کا شہر مدینس النبی یا مدینت الرسول پانچویں صدی ہجری میں صوفیوں نے مدینہ نبویہ کو مدینہ منورہ کہنا شروع کر دیا یہ مدینہ منورہ کی جو اشتراح ہے یہ پانچویں صدی ہجری میں شروع ہوئی ہے اس کا نام مدینت الرسول یا مدینہ النبی المدینت النبویہ یا یہ اس کا اصل نام ہے یہ صرف اس کا پرانا نام ہے اور مدینہ منظورہ یہ صوفیوں کا بنایا ہوا نام ہے پانچویں صدی ہجری کے بعد فلنگا جا ماں آراپ کا جو یہودی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نشانیوں کی وجہ سے پہچانتے تھے کتاب کے بارے میں بھی ان کو ہندسا کیسی کتاب ہوگی یہ احکامات جانتے تھے اب جب جس چیز کو وہ اچھی طرح سے جانتے پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ گئی کا پاؤ بھی نہیں. تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا نبی کے بھی منکر ہو گئے قرآن کے بھی منکر ہو گئے حالانکہ ان پر تو آپ نے وہا تھا اہٹ تھا کہ آخر اس نبی پر ایمان لانا ہے اس پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانا ہے اس کی یہ صفات ہیں یہ نشانیاں ہیں یہ علامات ہیں اچھی طرح سے جانتے پہچانتے تھے یا پونا ہوتا ایسے جانتے پہچانتے تھے نبی کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے بیٹا کبھی باپ کو بھولتا نہیں تو ایسے بڑے واضح طور پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے پہ لیکن اس کے باوجود ان ہو ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ نبی ولز اسماعیل میں سے ہے وز دے اس حق میں سے ہق کے واضح ہو جانے کے باوجود ہدایت کے واضح ہو جانے, جانے کے باوجود صرف حسل کی وجہ سے مان نہیں مار حسل ان کو لے کے بیٹھتے سالانہ ص اللہ عل کافری تو کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو بے سہ شروع انو بیمار اللہ, ان اللہ بے ما وہ چیز بہت ہی بری ہے عشترو بھی انسوسا ہوں جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا اپنی جانوں کو بیچ جانا وہ چیز بہت ہی بری ہے وہ کیا کہ ابو بیمہ انضر اللہ کہ انہوں نے اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت اللہ کی نازل کردہ وحی اللہ کی نازل کردہ کتاب کا کفر کیا انکار کیا بغن صرف بغاوت کرتے ہوئے سرکشی کرتے ہوئے قبل ہی عالمی یہ شاہ عبادی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہی نازل کرے یہ اللہ کا اختیار ہے اللہ جس پر چاہے نہیں نازل کر دے نبی منا دے اللہ کو قوم پوچھنے والا ہے اب اس حصد کی وجہ سے یہ سرکشی کے اوپر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کا انہوں نے انکار صرف اس وجہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے نبی بنا دیا ہماری مرضی کا نبی کیوں نہیں آیا تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اق اللہ جاقم رسول مالا تہران کسو اس تک برتوں رسول کوئی ایسی شریعت ایسا حکم لے کے آئے جو تمہیں پسند نہ ہو آگے سے اکڑ جاتے ہوئے تکبر کرتے ہیں. اب رسول اللہ نے اپنی مرضی کا چن لیا ان کا دماغ ان کا ویز یہ تھا کہ اس ہاق علیہ سلاط سے لے کے عیسہ علیہ السلام تک سارے انبیاء ان رسول کی جو لڑی ہے ساری زندے اس میں تھے اشحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب کی اولاد کا نام ہے بنی اسرائیل اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لح ہے تو سارے دنیا بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں یعقوب کی اولاد میں سے انہیں یہ ساڑھ تھا یہ حتب تھا کہ ہمارے دادا اس کی اولاد میں سے کیوں نہیں نبی ہوا اسماعیل کی اولاد میں سے کیوں ہوا گیا شہبا بے زدا وہ غذب در غضب کے ساتھ لوٹے اللہ کا ان پر غضب گر غضب ہوا ورن کا کداب المین اور کاپروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے مبین ایسا عذاب جس میں بندے کی اے ہو توہین ہو رسوائی ہو وہ ایرا قید الحمن عام نما انضر اللہ اور جب انہیں کہا جائے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے کیا کہا جا رہا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ اب اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل کی ہیں بہت ہی وحی اللہ نے نازل کی ہے موسا علیہ السلام کو توحاط دینے سے پہلے بھی اور ان کو توحاط دینے کے بعد بھی بے شمار وحی اللہ تعالی نے نازل کی اور جب ان کو کہا جائے امین و بیما انضراللہ چلو یہ کہتے ہو کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لیں کیسے ہیں دارو نمینو بیما منزلہ علینا جو ہم پر نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمانات یعنی تو رات اللہ نے ہم نازل کی ہے اس کو ہم مانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہی کو بھی مصرب مطلب نہیں مقید طور کے مانتے اللہ صلاح غیر مسروف نہیں آج بھی قوم کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ الہی پر غیر مسروف ایمان نہیں ہے کسی کا یہ سورہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے صرف آر الحدیث کو دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر غیر مشروط ایمان لاتی جو بات وی الٰہی میں آ گئی مان لی باپ اور کسی اور کی طرف دیکھتے ہی نہیں اہل حبیف کے علاوہ باقی سب نے کسی نے ایک تو کسی نے کئی ایک اپنے بڑے بنا ہوئے کہ قرآن کی وہ تفسیر مانیں گے جو سرک سال نے کی ہے باس اگر نہیں تھی تو نہیں مانشی حالانکہ قرآن تو قیامت تک کے رہی ہے نک نئے مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہوا ہے جو سر سال عید کو بٹار کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی دنیا میں معاملات تو نہیں حدیث کا یہ خرا امتیاز ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں جاتے اللہ رب کی عبیسی کو مانتے ہیں غیر مصروف طور پر ایک لطیفہ یاد آ گیا موزان میں ایک جگہ کچھ لوگ وہ جمع ہو کے كے درس وغيرہ كا اہتمام کرتے تھے تو ذين ان کا وہى كستيريوں والا مجھے ایک شاگرد نے کہا جی وہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں اس طرح کے درس ضرور ہوتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتى وہ کیا کہتے ہیں وہ عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ آئیں سنیں کہ چلو ہمیں بتائیں کہ ان کی باتیں ٹھیک ہے کہ نہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلے جاتے چلے گئے وہاں پہ ایک مولوی صاحب سے مجاہد اسلام باد انہوں نے وہاں پہ درس دیا اور درس کے دوران کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں تھیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ قبروں کو پختہ کرنا انہیں اونچا بنانا قبروں کو پکا کرنا اور انہیں اونچا بنانا یہ مکرو ہے حرام نہیں میں نے کہا یہ تو معاملہ بڑا है ہے مکرو तो تو مطلب میں سمجھے جواب دے گی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے منع کیا ہے قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر لکھنے سے قبروں پر بیٹھنے سے قبروں کو اونچا بنانے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا کہ جو بھی اونچی قبر نظر آئے اس کو برابر کر دو باقی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جس کام کا حکم اللہ یا اللہ کا رسول دے وہ کام فرض ہوتا ہے جس کام سے اللہ یا اللہ کا رسول روکے وہ کام حرام ہوتا ہے وہ تیسی بات ہے تو کہنے لگا کہ اس حدیث کا جو معنی آپ نے سمجھا رہا ہے کیا صرف میں سے بھی کسی نے سمجھا رہا ہے دیکھیں سرف صالحین میں سے کسی کی بھی دنیا جہان کی کوئی بھی اصول فقہ کی کتاب اٹھائیں آپ کو یہ اصول ملے گا کہ نہیں تحریر کے لیے ہوتی ہے جس کام سے منع آ جائے شریعت میں وہ کام حلام ہوتا ہے تو پکا کرنا حرام ہو گیا جب منا جو آ گیا اس کا آپ سے ایسا نہیں سر جیسے کسی کا قول ہوگا تو ہم مانیں گے بگرنا نہیں مانتے اب یہ دیکھیں انتہا کہاں تک ہے یعنی اللہ کا حکم آ گیا اللہ کے نبی کا حکم آ گیا اس کی وہ حامل نہیں سبق میں سے کسی نے کہا ہوگا تو مانیں گے مگر نہ نہیں مانیں میں نے کوئی چار پانچ منٹ اس پہ نہ لگائے یہاں پر شی کرا خوب رگڑا جب وہ اس بات پہ پکڑا ہو گیا نا کہ یہ حرام نہیں مغروب ہے کیونکہ آج سے پہلے کسی نے بھی اس کو حرام نہیں کہا میں نے کہا اچھا امام سرخانی راہم اللہ کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا کتاب کا سب سدور بری رقب سینوں کی ٹھنڈک اس بات کے ساتھ کہ قبروں کو اونچا کرنا حرام ہے انہوں نے اپنی کتاب کا نام یہ رکھا ہے شوری رف القور سلف نے تو کتابیں اس موضوع پہ لکھتی ہیں کہ یہ حرام ہے ٹھنڈا ہوگا ٹھیک ہے اگر سلف نے کیا تو مان لیتے ہیں یعنی کس قدر عجیب و غریب قسم کا نظریہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول نے کہا ہے بات والے ہے مان لو ہاں بڑے کسی نے کہا ہوگا تو مان لیں گے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بھی ماننی ہے کاپ جب بڑے ہیں بڑے نہیں کہیں گے تو اللہ اللہ کے رسول کے نہیں مانگے کہتے اپنے آپ کو ہے کہ ہم سالی ہیں سلطیت کا دعویٰ بھی ہے اور ساتھ تکلیف بھی ہے ان کو ہم کہتے ہیں تکلیفی سردی اصل سردی نہیں سرف کا طریقہ کار کیا ہے بات اللہ کی ہو اللہ کے رسول کی ہو آنکھیں بند کرتے مان کوئی بھی بات اس وقت تک نہیں ماننی دین میں جب تک اس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی غور نہ ہو بڑا رخصا سا سادہ ساد بالکل یہی کام ان لوگوں کا کام یہود کا کہتے ہیں نیو بیما دلا علینا ہم وہ مانتے ہیں جو ہم پر ناگر کیا جائے باقی رہی نہیں مانتے غیر مشروط طور پر وہیں پر ایمان نہیں مشروط ایمان ہے ہم پر ناگر کیا جائے گا بنی اسرائیل پر ہم مانیں گے جو بنی اسرائیل پر ناگر نہیں مانتے ویب ٹورو نبیما واب اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں یعنی کہ جو وحی ہم پر نازل ہوئی وہ مانتے ہیں وہ ہم پر نہیں نازل ہوئی اس کا انکار وہ حق حالانکہ وہ وحی جو بنی ترائیم پر نازل نہیں ہوئی یعنی قرآن مجید نبی طیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وزید وہ بھی حق ہے مسفی فل لینا اور وہ وحی اس چیز کی تقدی کرنے والی ہے جو ان لوگوں کے پاس بل اسرائیل پر اللہ نے جو نازر کیا ہے قرآن وزیر فرقان حمید اس کی تصدیق کرتا ہے تعید کرتا ہے کل فالی وسط اللہ قبل تم تم امین کہہ دیجیے کہ تم اس سے پہلے نبیوں کو خطر کیوں کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو کہتے ہیں نا کہ جو ہم پر نازر ہوا ہے ہم اس کو مانتے ہیں تو موسا علیہ السلام سلام کے بعد جو نئی اسلامی میں عیسا علیہ السلام تک کتنے نسم بیا اور چلا رہے ہیں ان میں سے بھی کئی رسوموں کو انہوں نے چلایا کئیوں کو پتل دیا تو اگر اپنے اس دادے نو مینو کی علینا میں تم سچے ہو تو پھر نبیوں کو پتل کیوں دیا حقیقت یہ ہے کہ جب تم پر ناول ہوا ہے تو اس کو بھی نہیں مانتے وال موسا بن بہ ناتی اور البتہ تحقیق موسا علیہ السلام سلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کے آئے سمت اجلام اب اللہ تعالیٰ ہے کہ تم نے کیا کیا نہیں مانا اجلا پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا وہ ہم ظالمون اور تم تو ظالم ہو موسا علیہ سلاط و نے فرعون سے نجات نے اللہ کے حکم سے لے کے گئے صحرائے سینا میں ٹھہرایا ٹور سے گئے کتاب لینے تو پیچھے سے مچھڑا بنا کے اس کی بات شروع کر دی شیرت سے تو نکالا تھا پھر سیرت کے اندر گئے سلنامی صاحب کا تم بڑا پانا پو کا کب کا ذکر بھی پیچھے بھی بھی گزرا ہے اور جب ہم نے تم سے پستا وائدہ لیا تم پر تور کو بلند کیا سور پہاڑ لا کے اوپر کھڑا کر دیا خود ماں آسائی کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوط سے پکڑو اس کی طرح اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں خود ماں آس جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس کو پکڑو بکوبا قوت کے ساتھ وہ اور سنو کالو تو انہوں نے کہا سر ہم نے سنا اور فرما سننے کے بعد مانا نہیں سن لیا ہم نے نہیں مانا ایسا تھا کپور اور ہٹ کر نہیں وہ اسی منہ کی جا بھی کفری اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر پلا دی گئی دلوں میں رات بانٹ گئی وہ بچڑا وہ پوجا کرتے تھے اور یہ حقیقت ہے کہ محبوزہ نے کو پوجنے والے اپنے محبوبوں کے ساتھ بڑی محبت رکھے اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے اس سے کہیں بھر کے محبت کرتے ہیں بلبین آم اشتو ہر بل تو یہ انہوں نے بچرے کی پوجا شروع کر دی تو بچرے کی محبت ان کے دلوں کے اگر رات بات گئی تھی پول کہہ دیجیے بے کام یا گورو تم بھی انکم تم, تم کہ جس چیز کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دے رہا ہے وہ بڑی بری ہے اگر تم گھومے ہو کہتے ہیں نا کہ جو کچھ بارے پر نارج ہوا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں یہ کہتا ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو جٹلاؤ اللہ کی دہی جو نبی لے کے آئے کو پتہ کر دو عجیب ایمان ہے تمہارا بے سما یا کم کی تمہارا ایمان جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے ان کم تم مین نگر تم مومنٹ ہو کل کہہ دیجیے ان کا اگر تمہارے لیے آخرت والا گھر اللہ کے ہاں ہے خاص طور پہ کہتے ہیں نا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا عیسائی نہیں منکانا بھون اور جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی ہے یا عیسائی اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا فرمایا انہیں کہہ دو انکار اور آخرت اور اند اللہ خال کا کم بندون لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کے ساتھ تمہارے لیے خالص گھر موجود ہے لوگوں کے لیے نہیں خالص صرف تمہارے لیے ہے تو پھر پتا مند نہ کوئی موتا پھر موت کی یاد ہو کرو جلدی مرو اور جاؤ گھر میں اس میں جو اللہ نے تمہارے لیے منایا ہوا ہے جنت میں مرنے کے بعد اب تمہیں یقین ہے کہ اپنے جانے ہی جنت کے اندر ہے تو پھر دیکھنے اکیم دنیا میں مصیبتیں کیوں جھیل رہے ہو پتمنگ ان تو موت کی تمنا کرو ان کو تم اگر تم سچے ہو اللہ فرماتے ہیں آپ جو کیے ہیں ان کو پتا ہے وہ تَمَنَّوْهُ یس وہ کبھی بھی ہر جد موت کی تمنا نہیں کریں گے کیوں بِمَا قَدَّمَتْ دمتھ اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں میں آگے بھیجا جو انہوں نے کمائی کی ہے جو آمار انہوں نے کیے ہیں ان کو پتا ہے ہمارے اعمال کیسے ہیں ان برے اعمال کی وجہ سے یہ موت سے ڈرتے ہیں موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے وہ وہاں ہوئے حریض ان کی اور اللہ تعالیٰ والموں کو خوب جاننے والا ہے وہ اللہ ترین تنہم اور آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص انہیں پائیں گے زندگی پر لوگ زندگی کے حریص ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ عمر کے کیڑے لمبا تھا میں جیوں سب میں یہ ہی فطری طور پر آرجو ہوتی ہے لیکن لوگوں میں سب سے زیادہ حریف یہ اہل نکالا یہ موت سے بڑا ڈرتے ہیں بڑا بھاگتے ہیں امین اللہ دین اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرکت کیا یہ ودو اور ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے لڑ الفا کاش کے اس کو ہزار سال زندگی دی جائے ہزار ہزار سال کی عمریں چاہتے ہیں یہ پما ہوا بھی عمر اور ان کا عمر دیا جانا انہیں عذاب سے بچانے والا نہیں ہے انہیں ہزار سال بھی زندگی مل جائے پھر بھی اللہ کے عذاب سے بھی بچ نہیں سکے گے آخر موت ہے اور موت کے بعد اپنے کس طرح کا اپنے اعمال کا قلعہ ان کو ملے گا واللہ مطیر بما معلوم اور جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا